الحمدللہ رب العالمین و والسلام وسلام و اعلی رسور کریم محمد اسحاب ہی اجمائین عزیزان گرامی السلام علیکم آج ہم قرآن مجید کے میں پارے تبارک لدی کا خلاصہ بیان کریں گے کہ یہ پارہ سورہ الملک سے شروع ہوتا ہے تبارک اکلدی عظہل ملک آلہ کل شعین قدیر پاک ہے وہ ذات گرامی جس کے قبضۂ قدرت میں بادشاہی ہے وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے, ہے اللہ خلق المؤ ول حیات لی ابلو حقم وہ ذات گرامی جس نے کہ موت کو اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ یہ جان سکے اور ہمیں یہ دکھا سکے کہ ہم میں حسین ترین عمل کرنے والا کون ہے عجیزا نے گرامی دلچسپ بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے یہ نہیں فرمایا او کم اکسارواں تم میں زیادہ سے زیادہ عمل کرنے والا کون ہے یہ نہیں کہا بلکہ یہ کہا اوکم اقسانوہ تم میں سب سے زیادہ حسین عمل کرنے والا کون ہے اس سے معلوم ہوا کہ بے شک ہم عمل زیادہ نہ کریں تھوڑے کریں لیکن خوب سوار کے سنبھال کے اور ان کو حسین بنا کے کریں اور فرمایا کہ ذرا ادھر تو دیکھو اللہ وہ ذات گرامی ہے اللہی خالہ کا سب آسما جس نے سات آسمان تہ تہ اوپر تلے پیدا کر دیے اب یہ آسمان کیا ہے یہ فضا میں تہیں درجے کیا ہیں عزیزان گرامی ابھی انسان کو انتظار کرنا پڑے گا سائنس کو کچھ صبر کرنا پڑے گا کہ اس قابل ہو کہ یہ بات اس کی تحقیق میں آ جائے آسمان ہیں ساتھ ہیں اور فرمایا کہ ذرا آنکھیں کھول کے دیکھو ماترا فی خلق الرحمن من تفاوت رہمان کی خلق میں تمہیں کہیں اونچ نیچ نظر نہیں آئے گی فرج علبشر بار بار دیکھو حل من فطور تمہیں کہیں اونچ نیچ کوئی درار کوئی شگاف تخلیق میں کوئی خامی نظر آتی ہے سم مر جائے پھر دیکھو کر رہ بار بار دیکھو یعنی قریب علیک خاص یا تمہاری نظر تھک ہار کے تمہاری طرف لوٹ آئے گی اللہ کی خلقت میں تمہیں کوئی خامی نظر نہیں آئے گی اور اس کے بعد آخر میں فرماتے ہیں کہ اللہ نے زمین کو تمہارے لیے بچھا دیا ہے وہ چاہے تو اسی زمین میں تمہیں دھنسا دے جب چاہتا ہے زلزلے کی شکل میں دھنسا بھی دیتا اور اگر تم اللہ سے بے خوف ہوتے ہو تو وہ چاہے تو آسمان سے تم پہ پتھروں کی بارش کر دے تم جانتے ہو کہ جو لوگ اللہ سے بے خوف ہو کے زندگی گزارتے ہیں ان کا کیا حشر ہوتا رہا ہے عاد اور سمود کے حشر کو جانتے قوم نوح اور قوم فراؤن کے حشر کو جانتے ہاں ذرا ادھر دیکھو آسمان کی طرف تمہیں پرندے اڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں ان کو کون اڑائے پھرتا ہے کس نے ان, ان کے پروں کو پیدا کیا اور کس نے ان کو ان پروں کا استعمال سکھایا کون ہے ان کا استاد اور دیکھو تمہیں رزق دینے والا کون ہے صرف اللہ غور سے کام لو جو لوگ غور سے کام نہیں لیتے وہ ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ اپنا منہ بالکل زمین میں دبائے آگے کو جا رہے ہوں اون دے منہ کے بل اور ایک وہ ہے جو سیدھا سر اٹھائے ہوئے آگے دیکھتے ہوئے چل رہا ہے یہ دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے جو غور و فکر کی زندگی گزارتے ہیں وہ دیکھنے والے بسارت اور بصیرت والے ہیں اور جو غور و فکر کرنے والے نہیں ہیں وہ وہی ہیں جو مقیب علی علاوج ہی اونجے منہ جا رہے ہوتے ہیں پوچھتے ہو کہ قیامت کب آئے گی تم نے قیامت کی کیا تیاری کی ہے اور دیکھو جب آئے گی تو قیامت کا انکار کرنے والوں کے چہرے بگڑ جائیں اور اس انہیں اللہ سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا اللہ کی نعمتوں پر غور کرو یہ جو پانی اللہ تمہیں پلا رہا ہے اگر اللہ تعالی تمہیں اس پانی سے محروم کر دے یہ اگر اتنا گہرا ہو جائے کہ تم نکال نہ سکو تو کیا کرو گے کھڑی ہو جائے تو کیا کرو گے اس کے بعد سورہ القلم ہے جس میں ارشاد ہوا کہ قلم کی قسم اور اس سے لکھنے والوں کی قسم عزیزہ گرامی میں نے ایک مرتبہ ایک تربیتی کورس میں جج صاحبان کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ دیکھو اللہ نے, انہوں نے کہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کچھ مدینہ منورہ میں تھے اور روزہ اس کے سامنے کھڑے ہو کے انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کچھ نصیحت کریں تو میں نے عرض کیا کہ اللہ نے تمہاری ماں اور تمہاری بہن اور تمہاری بیٹی کی قسم نہیں کھائی ہے قلم کی قسم کھائی ہے دیکھو اس قلم کی عزت تمہاری ماں کی عزت سے تمہاری بہن کی عزت سے تمہاری بیٹی کی عزت سے زیادہ ہے اس قلم کا تقدس تمہاری بیوی کا تقدس سے زیادہ ہے ماں کے تقدس سے زیادہ ہے اس قلم کی عزت کا پاس کرنا قلم کی قسم کھائی ہے اور اس کے بعد فرمایا کہ آپ اعلی اخلاق پر فائز ہیں حضور اکرم صلا اخلاق پہ فائز ہونے کی صنعت عطا فرمائی اور یہ بھی فرمایا کہ آپ صاحب عظیمت ہیں اہل کفر یہ چاہتے ہیں کہ آپ صاحب عظیمت نہ, نہ رہیں آپ تھوڑی سی نرمی برتیں توحید میں دین میں عقیدے میں تو یہ بھی آپ کے ساتھ مل جائیں نہیں ایسا کرنے کی ضرورت نہیں اس کے بعد ایک خاص رویے ایک خاص قسم کی شخصیت کا ذکر کیا کہ اس قسم کے لوگوں سے بچیں بڑی بڑی قسمیں کھانے والے تانے دینے والے چغل خوری کرنے والے نیکی سے روکنے والا اجڑ بد اصل ایسے لوگوں کا کہا نا پھر باغ والوں کا قصہ سنایا بہت عبرت آموز قصہ ہے ایک والد کے بیٹے تین بیٹے تھے والد کا طریقہ یہ تھا کہ وہ جب باغ کی فصل اٹھاتا تھا تو پہلے مسکینوں کو بلا لیتا تھا اور باغ کی پیداوار کا ایک, ایک تہائی حصہ یا ایک نصف حصہ وہ پہلے مسکینوں میں بانٹتا تھا اور پھر وہ گھر کو لے کے جاتا تھا میں فوت ہو گیا بیٹوں نے کہا کہ ہمارے والد تو بیوقوف تھا خام خائی مسکینوں کو دیتا تھا ایسا کریں گے ہم کہ جب باغ کی پیداوار اٹھائیں گے تو مو اندھیرے چلے جائیں گے مسکینوں کے آنے سے پہلے پہلے پوری اس کی پیداوار اٹھا کے منڈی میں پہنچ جائیں گے اور جب باغ کو گئے تو باغ تو وہاں پہ اجڑ چکا تھا ایسی آندھی ایسا طوفان آیا کہ باغ ختم ہو گیا کہنے لگے شاید ہم راستہ بھول گئے نہیں ان نہیں راستہ نہیں بھولے برباد ہو گئے ہم نے اللہ کے حق میں سے مسکینوں کو غریبوں کو جو ان کا حق تھا ہم نے دینے کا نہ دینے کا عہد کر لیا سزا آئی. معلوم ہوا کہ یہ جو ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں زمین سے باغوں سے رزق اٹھاتے ہیں اس میں غریبوں کا حق ہوتا ہے اور بعض دفعہ ہمیں اس لیے دیا جا رہا ہوتا ہے کہ اس میں سے ہم ان کو دیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نشاد فرمایا وہ حل ترزکون وہ تم سرون اللہ <بِذُعَافَائِكُم> کہ میاں تمہیں جو رزق ملتا ہے یا تمہاری جو مدد ملتی ہے وہ ان ضعیفوں کی وجہ سے ملتی ہے جنہیں تم کبھی کبھی مدد کر دیتے ہو رزق دے دیتے ہو ان کی وجہ سے تمہیں مل رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ تمہاری وجہ سے انہیں مل رہا ہو اور پھر پھر فرمایا کہ ہم گزاروں کا اور نافرمان لوگوں کا ایک جیسا انجام نہیں کریں گے اور یہ صورت القلم نے فرمایا کہ ہم آخرت میں قیامت میں لوگوں کو جھکنے کی رکو کرنے کی اجازت نہیں دیں گے اس وقت تو سجدے کرنا چاہیں گے معافی مانگنا چاہیں گے روکو میں جانا چاہیں گے کمرے تختہ ہو چکی ہوں گی ایک ایک جوڑ تختہ ہو چکا ہوگا کہا جائے گا کہ ہم نے تمہیں رکو کے لئے سجود کے لئے بہت بلایا دنیا میں تم نہیں آئے آج تم سجدہ کرنا چاہتے ہو رکو کرنا چاہتے ہو آج ہم نہیں کرتے اس مسور الحق کا ہے اس میں قوم عاد سمود قوم لوت قوم فرعون قوم نوح پہ عذاب الہی کا ذکر ہے اور پھر فرمایا کہ جس کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملا وہ قیامت میں پسندیدہ زندگی میں ہوگا اس سے کہا جائے گا کہ گزرے ہوئے دنوں کے اچھے اعمال کے بدلے آج مزے سے زندگی گزارو اور جسے نامہ امال بائیں ہاتھ میں ملا وہ کہے گا اے کاش مجھے میرا امال نامہ نہ ملتا اے کاش موت میرا خاتمہ کر دیتی میرا مال میرے کسی کام نہ آیا میری سلطنت برباد ہو گئی میری کرسی میرے کام نہ آئی اور اس کو حکم ہوگا کہ اسے ستر ہاتھ لمبی زنجیر کے ساتھ باندھ دو اور دو میں پھینک دو یہ اللہ پر ایمان نہ رکھتا تھا اور مسکینوں سے نفرت کرتا تھا سورہ المارج ہے اور اس میں ارشاد ہوتا ہے کہ لوگوں کو قیامت دور دکھائی دیتی ہے مگر ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں جس روز آسمان تیل کے تنچٹ کی طرح ہو جائیں گے اور پہاڑ رنگی ہوئی دھکی ہوئی اون کی طرح ہوں گے اور کوئی دوست کسی دوست کی خبر نہ لے گا مجرم یہ خواہش کرے گا کہ کاش اپنی بیوی اولاد اپنے بھائی اپنا کنبا اور ساری دنیا کے انسانوں کو اپنے بدلے میں دے کر چھوٹ سکے مگر عذاب الہی سے کسی طور نجات نہ پائے گا وہ آگ تو شولہ زن ہے وہ کھال ادھیڑ لینے والی ہے مگر انسان بہت بے بےسبرا ہے تکلیف آئے تو شکوہ شکایت کرتا ہے اور اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ملے تو بخیل بن بیٹھتا ہے ہاں مگر وہ لوگ جو نماز پڑھنے والے ہیں باقاعدگی سے نماز ادا کرتے ہیں وہ ایسے نہیں ہیں وہ جن کے مالوں میں مسکینوں کا لگا بندھا حق ہوتا ہے وہ جو روزے جزا کو مانتے ہیں اور اپنے پروردگار کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں امانتوں اور وعدوں کا خیال کرتے ہیں ہر حال میں سچی گواہی دیتے ہیں وہ لوگ ایسے نہیں وہ عذاب سے بچ جائیں گے اس کے بعد سورا نوح ہے اور حضرت نوح اللہ تعالی سے فریاد کرتے ہیں کہ اے اللہ میں نے لوگوں کو بڑے بڑے مجموعوں میں جا کر سمجھایا میں نے الگ الگ ان سے باتیں کی انہیں دین کی دعوت دی مگر یہ نہیں مانے میں نے ان کو کہا کہ دیکھو تم اللہ سے معافی مانگو بخشش مانگو استغفار کرو وہ تم پر دھار بارش برسائے گا تمہارے لیے ہر طریقے کی فراوانی فرما دے گا تمہیں باغات دے گا نہریں دے گا پھل پھول دے گا میں نے ان سے کہا کہ دیکھو اللہ کی عظمت کا خیال کرو لیکن اے اللہ ان لوگوں نے میری بات نہیں مانی اور فرمایا کہ اے میرے پروردگار دنیا میں ان کا بیج بھی نہ چھوڑ اگر ان میں سے کوئی بھی باقی رہا تو ان کی اس کی اولاد میں بھی فاسق و فاجر پیدا ہوں گے اے رب مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو اور میرے ساتھی مومنوں کو اور ظالموں کو بالکل نیست و نابود کر دے آپ جانتے ہیں کہ نتیجے میں طوفان آ گیا اور صرف وہی لوگ بچ سکے جو حضرت نوک کی کشتی میں بیٹھے ہیں. اس کے بعد ہم سورہ الجن پہ آتے ہیں اس میں ارشاد ہوا کہ اگر کفارے عرب توحید پر قائم رہتے تو ہم ان کو دنیاوی نعمتوں سے مالا مال کرتے اور فرمایا کہ سجدہ صرف اللہ ہی کے لیے روا ہے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے اور اسورال جن کے آخر میں یہ ارشاد فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اعلان فرما دیں کہ میں اپنے رب کو پکاروں گا صرف اسی سے دعا کروں گا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤں گا میں تمہارے کسی نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں نفع و نقصان کا مالک صرف اللہ ہے وہی نفع پہنچاتا ہے وہی نقصان پہنچاتا ہے اللہ کے سوا میرا کوئی پناہ گاہ نہیں ہے اور کیا اللہ کے نافرمان جہنم کا ایندھن ہوں گے آخرت میں پتہ چلے گا کہ کون کمزور تھا کس کے ساتھی تھوڑے تھے اور فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرما دیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ قیامت کب آئے گی غیب کا جاننے والا صرف اللہ ہے اور وہی اپنے غیب پر کسی کو اور وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا وہ جن بندوں کو رسول کی حیثیت سے انتخاب فرماتا ہے ان کے آگے پیچھے پہلا رکھتا ہے کہ دیکھیں انہوں نے اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا ہے یا نہیں اللہ جسے چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے اپنے غیب کے علم میں سے عطا فرما دیتا ہے نبیوں کو بھی جو علم عطا ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہوتا ہے اس کے بعد سورہ المزمل ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نظام تربیت عطا فرمایا گیا اس میں ارشاد فرمایا کہ اے کملی میں لپٹنے والے محبوب آپ رات کو قیام کیا کریں آدھی رات اس سے کچھ کم یا اس سے کچھ زیادہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر سمجھ سمجھ کر پڑھا کریں اور اس طرح سے رات کو اٹھ کے عبادت کرنا نفس کو کچلنے میں بہت مؤثر ہے اور بات خوب ٹھیک نکلتی ہے آپ کو دن میں بہت شدید مصروفیت ہوتی ہے اپنے پروردار کے نام کا ذکر کرتے رہیں اور سب سے رشتے توڑ کر اللہ کے ہو رہے ہیں مشرق اور مغرب کے رب کے سوا کوئی کار نہیں ہے صرف اسی پر بھروسہ کریں عزیزان گرامی باقی تو بہت کچھ ہے سورہ المدسر القیامہ اداہر المرسلات لیکن علامہ کہتے ہیں کر کہ پہلے مجھ کے زندگی جاویدہ آتا پھر ذوق کو شوق دے کے دلے بے قرار واخا وانا آل الحمد للہ اے اللہ پاک پیارے نبی پاک کے صدقے میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا یہ لوگ قرآن میں خور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پنوے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم محمد و علیہ و اصحابہ اجمعین أعوذ بالله من الشيطان الغجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله عزيز أجزان قرامي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته یہ جو چند آیات میں نے پڑھی ہیں یہ وہ آیات ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ سب سے پہلے نازل ہوئی کہیں سے وہی کی ابتدا ہوئی اللہ نے گرامی آج اصولاً مجھے قرآن مجید کے تیسرے پارے خلاصہ بیان کرنا چاہیے تھا لیکن قرآن مجید کے اس پارے میں سینتیس صورتیں ہیں اور اس مختصر سے وقت میں ان کا خلاصہ بیان کرنا ممکن نہیں ہے اس لیے میں نے چاہا ہے کہ سور علق کی یہ پانچ آیتیں جو غار ہیرا میں للت القدر میں حضور پہ نازل ہوئی آج ذرا سی ان کی تشریح کر دی جائے اور کچھ تھوڑی سی گفتگو ایسی کر دی جائے کہ ہم اپنے تیس دن کے کام کو ذرا سا سمب کر سکیں امشاد ہوا اقرا پڑھیے بسم ربک اپنے پروردگار کے نام سے الری خلق جس نے پیدا کیا اب سبھی لوگ پڑھتے ہیں لیکن فرمایا اپنے پروردگار کے نام سے پڑھیے جس نے کہ پیدا کیا عزیزان گرامی بہت بنیادی فرق جو علم نبوی میں ہے نبوت کے عطا کردہ علم میں ہے اور دوسروں کے علم میں ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا نبی جب آتا ہے تو علم کا رشتہ اللہ کے نام سے جوڑ دیتا ہے اور جب علم کا رشتہ اللہ کے نام سے جڑ جاتا ہے تو وہ علم نافع بن جاتا ہے وہ نفع پہنچاتا ہے نقصان نہیں پہنچاتا اور اگر علم کا رشتہ اللہ سے جڑا ہوا نہ ہو تو وہ علم زہر بن جاتا دیکھیں یہ شخص نے ہیرو جات کی ان کہ آدمی تو نہیں تھا پڑھا لکھا آدمی تھا دان تھا لیکن انسانیت اور موت کا پیغام دے گیا یہ شخص نے زہری ایجاد کیا انپڑھ تو نہیں تھا سائنس دان تھا لیکن لوگوں کے لیے موت کا سامان پیدا کر گیا جی شخص نے ایٹمبر میں ایجاد کیا اس وقت دنیا کا سب سے بڑا سائنس دان تھا لیکن اس نے انسانیت کے بہت بڑے حصے کو موت کی نیند سلا دیا علم جب اللہ کے نام سے مقطع ہو جائے تو بہک جاتا ہے اور وہ علم زہر بن جاتا ہے اس لیے پہلی بات یہ فتمائی کہ اقرا پڑھیے علم حاصل کیجئے لیکن بسم میں رب ربکل رضی خلق اللہ کے نام پہ اللہ سے رشتہ جوڑتے ہوئے ایسا علم جو آپ کو اللہ کی طرف جانے کا راستہ سجھائے اللہ سے رشتہ استوار کرے وہ اللہ خلق علی انسان امن انسان کو خون کے لوتے سے پیدا کیا تو پہلی بات علم اور علم سے بڑھ کے کوئی عبادت نہیں ہے بہت جاہرانہ بات ہے اگر ہم یہ کہیں کہ میاں علم میں کیا رکھا ہے عمل کرو عمل تو علم کے تابع ہوتا ہے جتنا جتنا علم حاصل کرتے جائیں گے اسی نسبت سے اسی انداز سے عمل جو ہے ڈھلتا چلا جائے گا یہی بات سکرات نے کہی کہ نالج نالج از دی گڈ اصل خیر جو ہے وہ علم ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی ارشاد فرمایا علم سے بڑھ کے کوئی عمل نہیں ہے خیر حکم منتا علم القرآن تم میں سب سے بہتر سب سے افضل سب سے بلند رتبہ انسان وہ ہے جو علم سیکھے اور سکھائے اور اس میں سب سے بڑھ کے قرآن مجید سیکھے قرآن مجید کا علم سیکھے اور قرآن مجید کا علم سکھائے پتہ چلا کہ قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے حضرت عبداللہ بن عباس رض اللہ تعالیٰ فرماتے کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ ذوق عطا فرمایا کہ ہم قرآن مجید کی چھوٹی سے چھوٹی صورت مثلاً اثر سمجھ کے پڑھ لیں یہ ہمارے لیے پورا قرآن مجید بغیر سمجھے پڑھنے سے افضل ہے صحابہ کا ذوق یہی تھا اور ابو داود کی حدیث بھی ہے کہ حضور حکم سچن یا ابادر لائن تغدو دم آیت من القرآن خیر القمن تسلی میں اطرکہ اے ابو ذر اگر تو صبح اٹھ کے پرانی مجید کی ایک آیت سمجھ کے پڑھ لے یہ تیرے لیے سو رکعت نماز نفل پڑھنے سے افضل ہے رزی گرامی خیال رہے کہ سو رکعت نماز نفل پڑھی جائے گی تو قرآن کی تلاوت تو اس میں بھی ہوگی سورہ فاتحہ ہوگی اس کے بغیر تو کوئی رکعت نہیں ہو سکتی سات آیتیں ہیں اس میں اس کے علاوہ کم از کم تین آیتیں اور پڑھنی پڑیں گی دس آیتیں ہوگئی ایک رکعت میں سو رقب میں ایک ہزار آیتیں ہو گئی پھر رکوع ہے سجود ہے درود ہے استغفار ہے سلام ہے دعا ہے نماز میں کیا نہیں ہے لیکن اس سب کے باوجود فرمایا سو رکعت نماز پڑھنے سے افضل یہ ہے کہ قرآن کی ایک آیت سمجھ کے پڑھ لو سیکھ لو خود قرآن مجید میں یہی ارشاد ہوا کتاب ان انض اللہ مبارک ان لبرو ہی وَلِيَتَذَكَّرَ کرا الْأَلْبَابِ یہ کتاب ہے جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے بہت مبارک ہے برکت والی ہے اس کے ہوتے ہوئے تمہاری کوئی مشکل کوئی مسئلہ باقی نہیں رہ سکتا لیکن ہم نے کیوں نازل کی ہے لبرو آیات ہی تاکہ لوگ اس آیات میں تدبر سے کام لیں سمجھ کے غور و فکر سے پڑھیں والی یہ تزک اور سمجھ کے پڑھیں گے تو ان الباب عقل والی بن جائیں گے اور ان الباب بننے کے بعد تذکر سے کام لیں گے نصیحت حاصل کریں گے اپنے آپ کو اس قرآن کے رنگ میں رنگ لیں گے وہ رنگ جسے قرآن کہتا ہے سبغت اللہ ومن احسن من الله سبغہ ونحن ونحل آبدون اللہ کا رنگ اور اللہ کے رنگ سے زیادہ حسین رنگ اور کیا ہو سکتا ہے اور ہم اسی رنگ میں اپنے آپ کو رنگے ہوئے ہیں ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں تو یہ سمجھنے کے لیے فرمایا قدا حکم بسا ایون میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے آنکھیں کھولنے والی حقیقتیں بصیرتیں آ گئی ہیں فمن ابسا جس نے ان آیات کو آنکھیں کھول کے پڑھا فل اس میں اس کا اپنا بھلا ہے کومنہ ہمارا جس نے اندھا ہو کے پڑھا پڑا ہے تو اس کا وبال اس پہ ہے اب آنکھیں کھول کے پڑھنا اور اندھا ہو کے پڑھنا اس کا مفہوم تو بہت واضح ہے ہم نے دیکھا کہ ہم جب پڑھتے ہوئے بےتوجہ کرتے تھے آنکھیں صرف سطروں پہ تو ہوتی تھیں لیکن سمجھ نہیں رہے ہوتے تو اس وقت استاد کہتا ہے آنکھیں کھول کے پڑھو جب ہم کوئی بات سن رہے ہوتے ہیں اور سمجھ نہیں رہے ہوتے ہیں اس وقت استاد کہتا ہے کان کھول کے سنو یہی بات یہاں کہی کہ جا رہی ہمارے لہم کلو ملاف کا کہ دل تو ہے سمجھ سے کام نہیں دیتے وہ لہوم لا سے رونا آخ نہیں رہے بل ہم لا یس معاون کان تو ہیں لیکن سن نہیں رہے الا ایک یہ لوگ تو جانوروں کی طرح بل ہوں اول ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں معلوم یہ ہوا کہ اگر سم اور بسر سے اور دل سے سمجھ بوجھ کا کام قرآن کی سطروں پہ ہماری آنکھیں یوں گھومتی تو رہی زبان بھی چلتی تو رہی لیکن قرآن کا یہ فتوہ ہم پہ سادر ہو گیا تو ہم کلو بلا یفق نہ بیا وم آ یون اللہ عبصرونا بیا وم ادان نہ دل ہیں سمجھ نہیں رہے آنکھیں ہیں دیکھ نہیں رہے کان ہیں سن نہیں رہے بے فکرے لوگ ہیں بے سمجھ لوگ ہیں اور فکر تدبر تذکر کرنے والے نہیں ہیں گلا جانوروں کی طرح ان سے بھی زیادہ گمراہ عزیزان گرامی اب اس سے زیادہ سخت آیت کیا ہوگی فرمایا افلا یہ تدبر ام آلہ کلو بن قرآن پڑھتے ہیں لیکن تدبر سے کام نہیں لیتے قرآن پڑھتے ہیں سمجھ کے نہیں پڑھتے اس کے معنی پہ غور نہیں کرتے کیوں کیا دلوں پہ قفل پڑے ہوئے ہیں کیا دل دنیا کی نعمتوں پہ غور و فکر کرنے کے لئے تو بالکل تروتازہ ہیں کھلے ہوئے ہیں ادھر ادھر تانگ جھانگ کے لیے تو سب ٹھیک ہیں غیروں کی طرف چوکنا ہیں چوکس ہیں اور جب ہمارا کلام آتا ہے تو دلوں پہ قفل پڑ جاتے ہیں کیا ہو گیا ہے تمہیں ایک جگہ تو یوں فرمایا وہ من آر بن وکری جو میرے پیغام سے منہ موڑے گا فن ن لہ معیشت کا ہم معیشت اس دنیا میں تنگ کر دیں گے اس کی معیشت کا مطلب تو سمجھتے ہیں نا فرمایا ہم دنیا میں اس کی معیشت تنگ کر دیں گے و یوم القیامت اور قیامت کے دن اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے قال وہ یوں کہے گا رب دلے میں حشر تنہیں آنے پرور مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا وقد خط کن تو میں تو آنکھوں والا تھا دیکھنے والا تھا قال اللہ تعالی یوں جواب دیں گے کذالک کا کا آیات بات یہ ہے کہ ہماری آیات تمہیں پہنچ چکی تھی فنسی تھا نے ان کو بلائے رکھا وہ اليوم کا اور اسی طرح سے آج تمہیں بھی بھلا دیا جائے گا تو عزیزانی گرامی مختصر بات یہ ہے کہ یہ قرآن مجید اس لیے نہیں آیا ہے کہ ہم اسے تاقوں میں سجا دیں اسے غلافوں میں لپیٹ دیں اور وقت بے وقت ہم اس پہ ہاتھ رکھ کے قسمیں کھائیں اس لیے نہیں آیا اور بقول علامہ اقبال جب مرنے میں دقت پیش آ رہی ہو تو از یاسین, از یاسین او آسان بری میری یاسیم پڑھو اور جلدی سے مر جاؤ یہ تو زندگی بخش ہے حیات بخش ہے تم نے اسے موت کا ذریعہ بنا دیا پرانی مجید سمجھنے کے لیے یہ جو ہم نے تیس دن میں اس پہ لگائے ہیں بہت مختصر یہ کوشش اس لیے تھی کہ قرآن مجید کا ہلکا سا ذائقہ ہمارے منہ میں آ جائے اس کا شوق پیدا ہو جائے اس کی ترغیب ہو جائے ورنہ 20-25 منٹ میں قرآن کے ایک پارے کی تو تلاوت نہیں ہو سکتی اس کا مفہوم بیان کرنا اس کا خلاصہ بیان کرنا ممکن نہیں ہے عزیزانِ گرامی رمضان مبارک ختم ہو رہا ہے میں آپ سے ایک گزارش کروں گا جس طرح سے آپ روزانہ سے اٹھتے ہیں اور ناشتہ کیے بغیر دفتر نہیں جاتے اس طرح سے آپ رات کو سوتے ہیں اور کھانا کھائے بغیر نہیں سوتے اسی طرح سے میں آپ کو وسیعت کروں گا کہ ناشتہ کرنے سے پہلے پرانی مجید کو زیادہ نہیں پندرہ منٹ کے لیے لے کے بیٹھ جائیں اصل ناشتہ یہ ہے اس ناشتے میں لاگا ہوا تو اتنا نقصان نہیں ہوگا جتنا اس ناشتے کے ناغے میں ہوگا اور دن میں ایک مرتبہ نہیں اس کو اپنے سرہانے رکھیں اور ذرا سا موقع ملے پانچ منٹ مل پانچ منٹ دس منٹ کھانا لگ رہا ہے یہ کھول کے بیٹھ جائیں اور طبیعت کو اس سے سیر نہ ہونے یہ وہ کتاب ہے جس کے عجائب ختم نہیں ہوتے آپ جب جب پڑھیں گے اس کے جتنی مرتبہ پڑھیں گے یہ نئی کتاب ہوگی اور ایک بات میں آپ سے عرض کرتا ہوں اگر اللہ آپ کو توفیق دے دے آپ اس کتاب کو پڑھیں سمجھیں اور سمجھ کے پڑھتے ہوئے جہاں جس موقع پہ جو آیتیں آئیں رحمت کی آیتیں آئیں تو رحمت کی دعا مانگیں اور اگر اللہ کے عذاب کی آئے آئیں تو اللہ کے غضب سے اس کے غصے سے پناہ مانگیں تلاوت بھی کرتے رہیں ساتھ ساتھ دعا بھی مانگتے رہیں میں آپ سے سچ کہتا ہوں میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس سے زیادہ لذت دنیا کے کسی اور عمل میں نہیں ہے اور اس سے زیادہ کوئی اور مفید عمل بھی نہیں ہے نہ دنیاوی طور پہ نہ اخروی طور پہ اس کتاب کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں اور اب تک اگر ہم اس کتاب سے محروم رہے ہیں تو اب عزم کر لینا چاہیے کیا اے اللہ ہم تیرے سامنے عہد کرتے ہیں کہ اب زندگی کا باقی حصہ اس کتاب سے محرومی کے عالم میں نہیں گزاریں گے اب ہم تیرے ساتھ ہم کلام ہوں گے ہاں ایک بات اور بھی ارد کر دوں آ سخت ہے لیکن مجھے کہنے پہ اصرار ہے وہ لوگ جو کلام پاک نہیں پڑھتے اور سمجھ کے نہیں پڑھتے میں تطعیت کے ساتھ کہتا ہوں ان کی اللہ سے بول چال بند ہے کمیونیکیشن نہیں ہے پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں ان سے ایک رجسٹری آئی رکھی ہے ہمارے نام گھر میں پہنچی ہوئی ہے اللہ تعالی کی طرف سے اور ہم نے لفافہ ہی نہیں کھولا ہے اب لفافہ ہی نہیں کھولا ہے پڑھائی نہیں ہے سمجھا ہی نہیں ہے تو جواب کیا دیں گے اور جب جواب ہی ہم نہیں دے رہے ہیں تو بول چال تو بند ہوئی اس لیے میں دعا کرتا ہوں. سب سے پہلے اپنے لیے کہ اللہ ہمیں قرآن کا رنگ اتا فرمائے قرآن کی محرومیت سے اپنی پناہ میں لے لے اور اس, اس ذات گرامی پہ جس پر قرآن نازل ہوا ہے ان کی سیرت طیبہ ان کی سنت متحرہ سیکھنے کی کیونکہ وہی قرآن کی تشریح ہے اس کی توفیق عطا فرمائے یہ دو ہی چیزیں ہیں اس دنیا میں ایک اللہ کی کتاب اس کی تعلیمات اس کو سیکھنا ایک آ جناب محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور سنت متحرہ کو سیکھنا کہ قرآن کی عملی تعریف عملی تفسیر وہی ہے یہی دو چیزیں ہیں اور انہیں دو چیزوں کا ہمیں پابند کیا گیا ہے ایمان لاتے ہوئے کیا ہے کلمہ طیبہ کیا ہے ہمارا ایمان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں عبادت ہوگی اور کسی کی تعلیمات کی پیروی ہوگی تو وہ صرف اللہ کی کتاب کی ہوگی قرآن کی اور محمد الرسول اللہ اگر اتباع ہوگا تو جناب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 اہل ویال و تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے آمین سم آمین انوار القرآن